اور پکاریں گے اصب آر ان مردوں کو یہ پہچانیں گے ان کو ان کے ہولیے سے او کون ہوں گے جی بڑے بڑے سردار کون ہوں گے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لیڈر لیڈران کام بابو نے گام ہاں؟ مساٹی رے کرام مسٹر کی جمع کیا ہے مساٹی ر مساٹی کرام سارے کہاں ہوں گے جی وہاں موجود ہوں گے تو ان کو پکاریں گے سمجھے جی مسٹروں کو سمجھے جی بابو کو او بابو صاحب مسٹر صاحب حال سنا کیا بن رہی ہے وہ پہچانے گی آپ ان کو دیکھو جی تو پکاریں گے گی اص مردوں کو پہچانیں گے ان کو ان کے پھولوں سے نشان کہیں گے اوئے نا کام آیا تم سے جتھا تمہارا ओ, دنیا میں تو بڑے بڑے جتھے تھے تمہاری جماعتیں جو کام نہ آئی تمہارا وہ غرور کام نہ آیا وہ استقبار اور تکبر کام نہ آیا ہے نہ کام آیا تم سے جتھا تمہارا وہ ما کون تم دستک بیرون اور استقبال تمہارا کہ ما مستریہ ہے معنی کیا ہوگا تمہارا استقبال اور غرور کام نہ آیا ہاؤ کیا یہ کمزور ہاؤ کے نیچے کا لکھو ضعیف کمزور جن کمزوروں کو تم بری نگاہ سے دیکھتے تھے یہ کمزور تو بیشت میں ہیں اور متکبر ہو مغرور انسانو تم ان غریبوں کو کیسے دیکھتے تھے حقیر نگاہوں سے تو بیشت میں ہیں کیا یہ ضعیف جن کے مطالق تم قسم کھاتے تھے کہ نہ پہنچائے گا ان کو اللہ تعالی رحمت یقال کال ادخل خود ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا ہے لہم لکھ لو. کہا ہے ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کیل الحمد لن اللہ ان کے متعلق اللہ کا حکم آرڈر ہے کہ بیچ میں دارد. یہ بات سمجھیا ہے ایک قول دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں گے نا ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہ بات ختم کریں گے تو پھر اصاب آراف کو آرڈر ملے گا ان کے لیے کیا کہ تم اصاب آراف اب کہاں جاؤ بیس میں چلے جاؤ یہ پہلا کیا تھا کہ کی لاہوم ان کمزوروں کے بارے میں اللہ کا آرڈر ہے حکم ہے کہ ادخل الجنہ اب دوسرا معنی کیا ہے اصاب آراف جب یہ بات ختم کریں گے لا الحم اللہ برحم تو اصاب آراب کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم بحث کے اندر یہ سمجھی بات یہ دوسرا معنی ہے ناداب ناد اور بلائیں گے دوست کی بہتوں کو ان افیز والے اے ان نمبر کتنی ہے جی پان وہی ہے مفَصرہ بھی بن سکتا ہے محفوظ بھی یہ کہ بہا ہمارے اوپر پانی ارے میاں ہمارے اوپر پانی تو بہاؤ کچھ نہ کچھ پھونٹ پی لے یا ہمارے اوپر کوئی پھل شل رسک ڈالو یا اس چیز سے کہ رسک کی جائے تم کو اللہ نے کہیں گے ان اللہ ارے بابوان اظام بے شک اللہ نے حرام کر دیا دونوں چیزوں کس کے اوپر کافر کے اوپر اللہ زین علامات کافر ہو جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا ملا کرتے تھے اور دوکھے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے پس آج کے دن بھلا دیتے ہم ان کو یہ کون فرمائیں گے اللہ تعالی جیسا کہ انہوں نے بھلایا تھا ملاقات اپنے اس دن کی وہ اور جیسا کہ وہ تھے ہماری ایتوں کا انکار کرتے والا کا دجے نہ کتاب سدا کت فرمایا ہم نے تو کتاب بھیجی تھی ان کو سمجھایا تھا لیکن ان کی اپنی بد تھی کہ نہ مانا سداقت قرآن اور البتع کی پہنچا دی تھی میں ان کے پاس کتاب ایسی کتاب کہ فصل لاہو کھول کھول کے بیان کیا ہم نے کتاب کو اپنے علم کامل سے یہاں علم سے مراد کیا ہے علم کامل سے کھول کھول کے بیان ہو وہ میری کتاب ہدایات تھی ہر ایک کے لیے اور رحمت کین کے لیے قوم مومنین کے لیے مستفیدین حل ضرون اللہ تعویلہ تخویف و خروی اب جو نہیں مانتے یہ کافر لوگ تو کیا قیامت کے منتظر ہیں قیامت کا حال کوئی یوں نے سن لیا نا وہاں تو جوتے پڑھیں گے تخویف و خروی نہیں انتظار کرتے مگر انجام اس کا کس کا انجام ہو زمیر کا مرجع کیا بنے گا قرآن لیکن مانا یوں کرو گے نہیں انتظار کرتے مگر اس قرآن کے بتلائے ہوئے انجام کا قرآن کے انجام کا نہ بلکہ قرآن کے بتلائے ہوئے انجام کا قرآن کا انجام تو اچھا ہے لیکن قرآن نے جو ان کے متعلق انجام بتلا ہے وہ کیا ہے وہ برا ہے نہیں انتظار کرتے مگر قرآن کے بتلائے ہوئے انجام کا یہ کاف ہے جس دن آئے گا نا وہ انجام تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بلایا تھا انجام کو پہلے سے تاکہ آئے تھے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے ہم نے نہیں مانا گا ہم نے نہیں مانا آگے عبارت مقدر ہے اس لیے ہمیں سزا مل رہی ہے فہل شفا اے حال تمنی کے لیے لکھو حال برائے تمنی ہے استفام کے لیے نہیں ہے تو اس کا معنی کاش والا کرو کاش کے ہمارے لیے سفارشی ہوں اور سفارش کرنے واسطے ہمارے یا لوٹائے جائیں ہم دنیا کی طرف پس عمل کریں یہ ہم سوائے ان عملوں کے جو پہلے کرتے تھے پرما کا خاصر تاکہ خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنی جانوں کو اور بم ہو گئی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے کون سی باتیں گھڑتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے معبود کیا کریں گے زبردستی سفارش کریں گے چھڑا لیں گے زبردستی چھڑا لیں گے انبک ملا اچھا جی میرے عزیز یہ تیسرا دعویٰ ہے دو دعوے گزر چکے نا یہ تیسرا دعوی ہے کہ عالم الغب حاضر و نازر متثر فل عمور کون ہے جی اللہ کی ذات ہے تیسرا دا بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو چھ دنوں کے اندر چھ دنوں کی تحقیق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یا تو یہی چھ دن متعارف ہیں کیا یہ ہمارے جو متارف دن ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیا یا چھ دن سے مراد چھ ہزار سال کتنی کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا ان یومن ان دربے کا کا الف صنعت ممبا <دُون> ہمارا ہزار سال اور اللہ کا ایک دن ہمارے ہزار سال میں خدا کا ایک دن ہوتا ہے تو خدا کے چھ دن ہمارے کتنی ہوئے چھ ہزار سال میں یہ دنیا بنی آسمان بھی زمین بنے یہ بھی ایک قول ہے آپ سوال کریں گے اللہ تبارک بتا تو کن فیک ان کے مالک ہیں تو چھ ہزار سال میں یہ بنتی رہی چیز واقعی کن فیک ان کے مالک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کیا کہ جو کام تدریج سے کیا جائے اہستہ اہستہ کیا جائے اس میں کیا ہوتی ہے برکت بھی ہوتی ہے استحکام بھی ہوتا ہے برکت بھی ہوتی ہے کیا استحکام بھی ہوتی ہے میں خان پور پر تھا دورہ تفسیر تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں دریا کی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں اس کے اندر دریا میں تیر رہا ہوں اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں لیکن ہمارے مدرسے کے منتظم جو ہے نا وہ مجھے بھی پکڑتے ہیں اور طلباء کو بھی پکڑتے ہیں کہ گہرائی میں نہ جاؤ جلدی جلدی باہر نکالاؤ میں نے کہا یار یہ کیوں بات ہے تو پتہ یہ چلا کہ دو دن کے بعد ہمارے منتظم کہنے لگے کہ آپ تقریر زیادہ نہ کریں قرآن کی تقریر زیادہ نہ کریں جلدی جلدی ختم کرائیں مثال طور ہم نے پچیس کو ختم کرنا تھا تو کہنے لگے ہم پندرہ کو ختم کرنے تھے جلدی جلدی دوڑ لگاؤ تو میں نے یہی یہ سمجھا کہ میرا خواب سچا تھا نہیں کہ میں دریا کی گہرائی میں جا رہا ہوں اور یہ مجھے پکڑتے ہیں کہ گہرائی میں نہ جاؤ تو تم تو جلدی نہیں کرو گے ویسے میرا دل جہاں تک کرتا ہے نا تو ایک ساتھ میں نے پندرہ پارے پڑھائے تھے تحقیق کے ساتھ میرا دل یہی چاہتا ہے اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی یہ سمجھا نا تو اللہ نے چھ ہزار سال میں جو بنایا ہمیں تعلیم دی کہ جو تدریج کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے استحکام ہوتا ہے پختگی ہوتی ہے سم مستوا پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے عرش پہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں اس کا حقیقی مطلب تو وہی ہے جو کئی دفعہ میں عاد کر چکا ہوں کہ امام مالک سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا فرما ال معلوم محب. اس سوال کیا ہے معلوم کیا تو میں جھول آتا ہوں ایمان لائیں گے کیس چل والے واضح ایمان واجب واجبائی بس سوال وان ہود کریز کرنے کا ہے یہ بدا سے سمجھ ہی اصل چیز یہ ہے ہمارا ایمان ہے اس سوال عرش کا اور بعض حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ اپنے تخت کے اوپر قائم ہوتا ہے مطلب یہ ہے وہ خود حکم چلاتا ہے کیا یا کسی اور کے حوالے کرتا ہے تو اس سوا الر عرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات میں خود حکم چلا رہے ہیں خود بادشاہ ہیں یہ مانا بھی ٹھیک ہے کہ متاثرین کے نزدیک یوگشی لیل النہار لل سے پہلے با مقدر ہے یوگشی بل ڈھانپتے ہیں سات رات کے دن کو ابھی دن روشن ہے نا تو رات جب آئے جی جو دن چھپ جائے گا یا نہیں اور رات کی کالی چادر چٹ جائے گی دھامتے ساتھ رات کے دن کو طلب کرتی ہے یہی رات دن کو جلدی جلدی آ جاتی ہے شم اس سے پہلے خالہ کا مقدر ہے پیدا کیا سورج کو چاند کو ستاروں کو درا حال کے تاب ہیں ساتھ حکم خداوندی کے اللہ لہ خلق ومر خبردار خاص اس کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا اس کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا خالق بھی فقط وہی عامر بھی فقط وہی تبارک اللہ اور رب العالمی بابرکا سے اللہ کے رب العالمین ہیں میرے محترام جب خالق بھی وہی ہیں مالک بھی وہی ہیں رب بھی وہی ہیں تو پکاریں ہم اس کو یا پیرو فقیروں کو پکاریں دو ربا قوم پکارو ربا پہنے کو آجزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے آجی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے آہستہ اس کے اوپر ہاشا لکھ لو دعا میں اصل اخفاء ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو خفیہ مانگیں دعا میں اصل اخفاء ہے اور یہی سلق کا معمول تھا دعا میں اصل لفاح ہے اور یہی سلف کا معمول تھا تفسیر عثمانی آپ مجھے دیکھتے ہو نا میں چبکے چبک کے دعا مانگتا ہوں تو اصل لفاح ہے ہمارے سلف کا معمول بھی یہی تھا علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں آپ کے کراچی کے اندر جو ائمہ مساجد ہیں انہوں نے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں وہ زور سے دعا پڑھتے ہیں اور پیچھے کہتے ہیں آبھی پھر وہ دعا پڑھتے ہیں مکتکا کہتے ہیں آمین ایسے ہوتا ہے نا وہ مسجد میں ایسے تباشا بنا لیتے ہیں جیسے ہے لطیف امین زور سے کہتے ہیں نا یہ <laughs> بھی اسی طرح امین زور سے کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ اللہ کے سامنے آج جی کرے یہ شور مچا دینے سے آج جی رہتی ہے آج ہی نہیں رہتی آدمی کچھ سوچے تو <laughs> ایک یہ ہے کراچی میں غلطی دوسری یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے نماز جو پڑھی نا مغرب کی یہ ٹوٹ کے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں حالانکہ اصل پڑھاتے ہو سکہ کے اندر مغرب میں کیا پڑھو کسان مفصل چھوٹی صورتیں ٹوٹ کے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں خاص کر قاری زمان تو قاری نے شروع کر دیا رب والارض وما احمر الرحمن میں نے بعد میں اس کو پکڑ لیا میں نے کہا ربے کو کیسے نے جاڑ دیا ہے جی رب تو تابے ہے ماقبل ہے تو آپ بدل پڑھ رہے ہیں مبدل میں نے کو چھوڑ دیا ہے آپ نے اللہ کے بندے میں نے کہا کچھ سوچا تو جان سے آتی ہے مرضی بس اپنی سور چڑھ جائے اور کچھ نہیں آئے تو یہ خیال کیا کرو مستقل سورت پڑھنے میں بڑا ثواب ہے پکارو آپ نے رب کو آجی کے ساتھ چپ کے چپ لا اند المت بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے حج سے بڑھنے والوں کو حج سے بڑھنے والے وہ ہیں جو خدا کی سوا دوسروں کو پکارے اللہ کو پکارو جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کیا حج سے بڑھتے ہیں ایسے میں یا دعا کے اندر یعنی ایسے غیر ضروری قیدیں لگاؤ کیا غیر ضروری قیدیں لگاؤ ہاں ایسے تو کہہ دو کہ اے اللہ مجھے نیک بیوی اپن با ہاں جکنا ایسی آنکھ کو ایسی بیوی دے جس کی آنکھ ایسی ہو ناک ایسی ہو لب ایسا ہو کان ایسے ہون, چلتی ایسے ہو ہستی ایسے ہو ٹھیک ہے بڑھ گئی دکھ دے بعد اسلحہ ای اور نہ پسا کرو زمین کے اندر بعد اصلاح اس کے لاتو سدو کے نیچے کو بشر نہ فساد کرو زمین کے اندر ساتھ شرک کے بعد اصلاح باد اصلاح یہاں بعد اصلاح زمین کے بے باس رسول ساتھ بھیجنے رسولوں کے بھائی اللہ نے رسول بھیجے نہیں وہ تو اسلاح کے لیے بھیجے ہیں تو اس کی اصلاح کے بعد تم کیا کرتے ہو شرک کر رہا ہو یہ غلط ہے نہ فساد کرو زمین کے اندر ساتھ شرک کے بعد اسلاح اس کے بے بار صرف رسو رسول بھیجے وادف تما اور پکارو اللہ تعالیٰ کو خوف کے وقت بھی اور تما کے بعد بھی کیونکہ آدمی دو وقت پکارتا ہے دشمن کا خوف ہو پھر بھی کس کو پکارتا ہے اللہ تما لینا ہو مثال تو اللہ مجھے نیک بچہ کہا کر شادی دے رسک دے یہ کیا ہے تما ہے تو خوف کے وقت بھی اللہ کو پکارو تمے کے بعد بھی اللہ ایک مانا دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ تعالی کی اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کا تمہ رکھتے ہوئے بھی کیونکہ الائیمان و بین الخوف اور رجع. تو عبادت کے اندر دونوں کہ ہوں خوف خدا بھی ہو اور اس کی رحمت کا تما بھی ہو بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے نیک کاروں سے واہ ولوی دلی نکلی اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو خوشخبری دینے والی کہ بوش رن میں ہے بو بشیر کی جمع ہے بو شور خوشخبری دینے والی ہوگی اس کی رحمت کے بارش کے یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہے ہمیں بادل بھاری کو تو چلاتے ہیں ہم اس کو طرف جگہ ویران کے یہاں بلد کا معنی شہر کرو گے یا زمین کرو گے آ شہر نہیں زمین آ۔ ویران پڑی ہوتی ہے زمین چلاتے ہیں اس کو طرف زمین ویران کے پس اتارتے ہیں اس کے اندر پانی کو پس نکالتے ہیں بس پا پانی کے ہر قسم کے, کے پھل تو جیسے ویران زمین مردہ زمین اب جب پھل نکلے سبزے نکلے تو زندگی آ گئی یا نہیں تو جس ذات نے مردہ زمین میں زندگی دے دی نبات آج نکل رہے ہیں زندہ چیزیں کسی طرح تمہیں زندہ کریں گے یا نہیں جیسے زمین سے یہ اگ رہے ہیں نا تو ہم بھی زمین سے اگو گے اسی طرح نکالیں گے ہم محتاط ہو تاکہ تم سمجھو ول بالاج طیب تو زمین کی طرف کیا چلا گیا جی بارش چلی گئی نا اب زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں بعض اچھی زمینیں بعض ردی زمین تو ول بالاجو تیب بالادگاہ نے کیا کرنا ہے زمین اچھی نکلتا ہے سبزہ اس کا اچھا نبات کے بعد لکھو ہاسن یا کرو جو زمین اچھی نکلتا ہے سبزہ اس کا اچھا اللہ کے حکم سے بل خابوسا اور جو زمین ردی ہے نا نہیں نکلتا سبزہ اس کا مگر ناقص نقص کا منع ناقص بیکار زمین جو ہے دیکھ تو نا وہاں چیزیں ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں نہیں نکلتا سبز مگر کیا ہوتا ہے نہ کس کا ہے کانٹوں کی طرح آئے غلط اسی طرح بیان کرتے ہیں وایات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں